الحمدللہ الحمد للہ فلاں و نشہد ن سدنا و نبی عنا وحبی بنا و مولا نا محمد مِنَ اما باد بلاہ مش نِرضی بسم اللہ رحمانزی نو الله نلا ورسول فیدیا و اللہ, اللہ خرا رسوله بہین سد کلازی و سد کرسو نبیل کریم الاحمت يا سلونا لبی یازی نامو سلو ہی وسلوت اللاد سلام علیہ گیا سعید دیا رسول اللہ والو صاب گیا حبی اللہ السلاد سلام علیہ گیا سعید دیا رسول اللہ والو صاب گیا حبیب اللہ السلاد السلام علیہ گیا سعید دیا رسول اللہ والا لو صاب خا تمن نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابا لاد علی مذہب حنفی فیا ملت حضرت خلیل خاک پائے غو سے اعظم زیر سایہ حرولی صدی کس اس نے کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واس من کلم ترکنی واج ملو من کلم تل دساؤ خلک تمبر رام مین کلیا کان ک کد خلک تماتا وما فک دل ماد ن مسل محمد وما مسلو یومل یا مد یو کدو من غیر نا حبن نبی و يا کا اللَّهِ رسول اللہ جاہن رفیع مال رفاتی انتہا فننا بھی و والدتی و اردیل ارد محمد من کم وکاؤ نبیون کا نجل شکا انا بھی میو ہائ لما یقول لنا مائن رائے ولا س میں واہ دن فنا سے پ محمد او فا وطالدن و متا تشاؤ برو کام معافی غدی روحی الفا ل منخلا کہدت بے انہ خیر و خير دم من البشری عمد فدا لوہ کل باد امل بری شمسی ول کمری لول آیا تم مبنا کانت بدی ہوں تو نی ان رسول اللہ موت والعذر عند رسول اللہ مقبول امبے تو ان رسول اللہ اودنی والعفو عند رسول ابان مول دنتی یا تی بخت دن ہو مختم یو منتفر فرسو انمو کد ان زرو بحلو لو سمی و بات ای وانو کس را و من سد کشمل اصحاب کسرا غیر ملتمی ول جہ تفل ان سات اتن ول ہک یز ہر مان کلمی جا اتاس جارو سا جم شیل الا سا بلا کدمی مولا وسل وسلیم دا امن ابدا الا حبیب کا خلک حضرت ذی وقار سامین محترم یہ محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ علی ترحیت و ثناء بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور حضرت امام بخاری نے کتاب و تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا درود کیا ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے یہ ہزار اکیس ہے کہ ان اللہ و ملائے کت نبی یہ بے شک یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو امام بخاری فرماتے ہیں کال ابو العالیہ سلاۃ اللہ صناؤ علیہ ہند الملائے کا فرماتے ہیں کہ امام ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا درود کیا ہے کہ سلاۃ اللہ صناؤ علیہ ہند الملائے کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے بس اس سے ساری باتیں یہ محفلیں یہ رسول اللہ کی یاد کے اندر یہ جلسے یہ جلوس یہ بخاری نے لکھی ہے بات کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ فرماتا ہے فرشتوں جانتے ہو کہ میں نے اپنے نبی کا چہرہ کیسے بنایا جانتے ہو میرے نبی کے کی ہاتھ کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی بولتے کیسے جانتے ہو میرے نبی اٹھتے کیسے ہیں تو وہ خالق اور مالک ہو کر جب اپنے نبی کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرے وہ جائز ہو اور مولوی خادم لاہور سے چل کر کراچی میں المنافق کارپوریشن کے اس مجمع میں تعریف کرے تو یہ کیوں بدت ہو جائے جب اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے نبی کی تعریف کرے تو یہ جائز ہو اور میں تعریف کروں تو یہ کیوں ناجائز ہو جائے ہمیں سمجھ نہیں ہے آج تک اس بات کی اور پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ بھیڑیا بکری اٹھا کر دوڑا تو چروائے نے بکری تو چھڑا لی وہ چروائے کے سامنے وہ بھیڑیا بول پڑا وہ کہنے لگا کہ تو بڑا ظالم آدمی ہے مجھے رب نے رزق دیا اور تو نے وہ رزق مجھ سے چھین لیا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ یا تکل یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے تو بھیڑیا کہنے لگا فلاح عد کا علامن ہوا آ جب وہ من کلامی کہ چھوڑ یہ بات کہ بھیڑیا باتیں کرتا ہے یا نہیں میں تجھے اس سے بڑی بات نہ بتاؤں کہا بتاؤ انہیں کہ رسول اللہ بین الحرتین و بین النقلتین یخ بیرو کم بما مدا و بیما و کا نن دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ جو چرواہا تھا وہ یہودی تھا مشکا شریف کی حدیث میں یہ کاضی ایاز نے اس کی وضاحت نہیں کی وہ یہودی چرواہے کو کہنے لگا کہ یہاں کیا کر رہے ہو جنگل میں جاؤ وہ کھجوروں والے شہر پہاڑوں کے درمیان اللہ نے ایک نبی بھیجا یوک میرے کم جو کچھ ہو چکا وہ اس کی بھی خبریں دے رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا وہ اس کی بھی خبریں دے رہا ہے یہ بھیڑیے کی بولی ہے اس نے کہا اچھا اب تو میں پھر جاتا ہوں لیکن ملی لی بےغنامی میری بکریوں کا کیا بنے گا بندے کا پتر کہتے اور ہے کوئی نہیں یا تو میں تو یا میں انسان تے بےڑیا بندہ تو اور اتنا ہے کوئی نہیں مل میری بکریوں کا کیا بنے گا قاضی فرماتے ہیں بیڑیا کہنے لگا کہ بارگاہ رسالت میں یہ ڈیوٹی میں دوں گا بےڑیا بھی بندہ بن جانا جی جلا ہو گیا میں بےڑیا بھی بندے نے پترا والا کام شروع کر دیا جدو حضور داں آج ہے دو ٹنگ والے سمجھ نہیں آئی مقامی رسول کیا ہے منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے یہ بھی باتیں کرتا ہے کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے میں نے کہا یہ میرا چہرہ سلامت ہے آپ کا چہرہ سلامت ہے یہ قرآن پڑھ کر دیکھیں حدیثیں پہلی امتوں نے ایک ایک جرم کیا کوئی بندر بنا کوئی خنزیر بنا کسی آسمان پھٹا کسی کے لیے زمین پھٹی کسی کے لیے چیخیاں آئی کسی کے لیے خون برسا کسی پر ڈڈو برسے تو حضور کی امت سارے جرم کرے اور پھر نہ کوئی بندر بنے نہ پھر کوئی خنزیر بنے نہ زمین پھٹے نہ آسمان پھٹے تو یہ کس کی وجہ ہے کسی کی محنت کی وجہ سے یہ کھڑا ہے سارا کچھ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے نا نا آلہ حضرت بریلو فرماتے ہیں اتائے ارب جلائے کرب فیوز اجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا ہم تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے منہ اپنا منہ دھونے کا پتہ نہ ہو اس نے نبی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ اٹھ کے دروت پڑنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے یہ کھانا پینا تو حیوان بھی روزانہ کرتے ہیں سوتے تو حیوان بھی ہیں روزانہ کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے واسطے وہاں کی بھی کچھ یا سب کچھ یہیں کے واسطے وہاں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور آج کفر اس مسئلے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے امتی اٹھ کر نبی کے بارے میں فیصلہ کرے فیصلہ ایسے کرنا ہے جیسے ابو جال نے کہا صدیق اکبر کو کہ آپ کے محبوب نے تو یہ بات کہی ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا پھر واپس آیا پھر میں لا مکان گیا کنڈی چل رہی ہل رہی ہے اور پانی چل رہا بستر گرم المسترک لاکم کی حدیث تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے آکا مولا نے یہ بات کی ہے ابو جال کہنے لگا کی ہے کہ آبادہ من ہو ایمان اس کو کہتے ہیں فرمایا میرے آقا اگر اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں اس میں شکل یہ ہے حضور سے محبت اب سلاد اللہ صلاح والے اب ذر حضور کی بھی بات دیکھیں وہ چرواہے چلے گئے جا کر حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کلمہ پڑھ لیا بعد میں میرے آقا و مولا نے صحابہ کو بلایا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو وہاں تو میر مجلس وہ تو میں ترجمہ نہیں کرتا ہو سکتا ہے کسی کو عزم بھی نہ ہو تو مجلس کے وہ محدود بات بات جائیں گی حالانکہ بات اور ہے یہاں حضور خود تشریف فرما ہے اور صحابی نے جب کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا بیٹھیے جب بیٹھ گئے مجمع لگ گیا صحابہ آ تو میرے آقا نے اس صحابی کو فرمایا کم فحدث ہم اب اٹھیے ذرا بتائیے کہ وہ بھیڑیا کیسے آیا اور آپ سے بھیڑیے نے کیا بات کی اور پھر آپ یہاں کیسے آئے اب ذرا اٹھ کر بتائیے حضور خود میرے محفل ہو مسجد نبی شریف ہو اور حضور کی امت کے خیال صحابہ موجود ہوں اور وہ صحابی اٹھ کر حضور کی شان بیان کرے وہ جائز ہو تو المناف کارپوریشن میں مول خادم کی تقریر کیوں نہ جائز ہو یہی تو ہم کہتے ہیں یہ ہے مجبور یہ ہے تو محفل میلاد کا سبوت اور میرے آقا نے فرمایا اب بیان کریں اور جب وہ بیان کر رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے بھیڑیا کھا ہی نہ جائے میری بکریوں کو بھیڑیے تو بھیڑیا ہوتا ہے اور پھر میں واپس جاؤں تو بکری ہو ہی کوئی نہیں تو میرے عقاضیہ یاد فرماتے ہیں جب انہوں نے دل میں یہ بات سوچی تو فقال الہ رسول اللہ حضور نے ان کے فرمایا عہد الاغانہ میں کا تجد ہا, ہا فرمایا آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے بیان کیجئے جب واپس جائیں گے تو ایک ایک بکری گن لینا بھیڑیا بکری نہیں کھائے گا جو وعدہ کیا پورا کر کر نے تکبیر پچھے نہیں آواز آ رہی کوئی مطلب پریشان ہوئے بیٹھے ہو اتنے تو بےڑیے بھی اچھل پاؤں گا ہزور کا نا آئے تکلب پڑیا تو نہیں سمجھ آ رہی نے تکبیر نہ رسالت نہ تحقیق سونا بھائی نرے حیدری نہوسی ابھی سارے نو واسطے داستے منیا آ دل بحبوب حجازی بستہ جت بج بے کر پائے بستا اقبال کہتا ہے دل لگانے کی تو ایک ہی جگہ تھی وہ حضور کی ذات ہے ہاں لیکن کیا مت جی عبداللہ شاہ غازی بنے تھے انہوں نے بھی دل لالے لے حضرت پی کے تھے اورزرگ آلم شاہ بخاری تھے دل انہوں نے بھی لا چلتے چلتے ممتاز قادری بامے کانسٹیبل سی دل ان بھی لا نشبم <سلام> نشب <نشباً> پرستم <سلام> کہ حدیث خواب گویم چون <سلام> غلام افتابم <سلام> اما آفتاب گویم <سلام> اسی نہ کالیاں تے نہ کالیاں گلن مراد دل دا کالا کیونکہ ایسے تھا تو کیونکہ ایسے تھا چون چون نال بھی حضور دی گل ہوندی ہاں نا اسی تے نہ کالیاں گلاں کردے چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں وی چمک دی ہویاں آن کرنے اور حضور خوش ہوتے ہیں حضور کی محبت میں مبالغہ کیا جائے جب میرے آقا و مولا بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں تو حضرت سات بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی حضور ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال امن شیتا وقتا حبال امن سا... اے چلتے چل حضور نے پہلے لی یہ اپنے اندر کی بات ہے اندر ہو تو اقبال کہتے عشق وازنی رنگی عشق بہر رنگے کے خاہی برارت اقبال کہتا ہے حضور کے عاشقوں کے بارے میں مت پوچھ حضور کے عشق کے بارے میں مت پوچھ تو جیسے چاہے نا کہ حضور کا عاشق تمہیں ایسے ہی نظر آئے گا اب ہماری چاہت کیا ہے اور میں جیسے چاہے حضور کا عشق تجھے ایسے ہی نظر آئے گا عشق سلطان است تو برہانے مبھی عشق راہ ہر دو عالم زیر نگی اقبال کہتا عشق دلیل بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اور دونوں جہانوں عشق دونوں جہان عشق کے نیچے ہے لازمانو دو شو فردا عزو لا مکانو زیر و بال عضو اقبال کہتا عشق ہے لازماں لیکن قیامت تک جس کا نام رہے گا حضور کی وجہ سے رہے گا ہے لا مکان اس کا مکان کوئی نہیں لیکن قیامت تک جس کا مکان محفوظ رہے گا وہ حضور کی وجہ سے رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا اقبال یہ کس کش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ابشی کو دبا میں اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذلکرن نے کی اس کا نام کوئی نہیں جانتا دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے بات تو حضور کی ہے اس کے علاوہ تو بات ہی کوئی نہیں نبی علیہ السلاد و کی نسبت کی بات ہے توجہ بن مبالغہ مبالگا ہیں آپ مبالغہ کر دیتے ہیں میں جی تو بڑا کیڑا مبالغہ ہے جڑا جو بن مواز کیا بندے تر سو تیرہ اور بات کی کیا کرنے لگے ہیں پنجابی اور اردو دونوں میں باتیں ہو رہی ہیں آپ میری پنجابی بھی ایسی ہے جو آپ کو اردو سے بھی آگے لے جائے گی نسبت ہے نا رسی ہے نا کسی کے ہاتھ میں تو ایسی تھوڑی لوگ تو نہیں ہے نا اب رسی ہے پیچھے بندھی ہوئی ہے اور وہ ایسی مبالغہ میزی کہتے آپ مبالغہ کر دیتے ہیں میں نے کہ ایسے بڑا مبالغہ کیا ہے تین سو تیرہ بندے ہیں اور ساتھ میں نماز کہہ رہا ہے سل حبال امن شیتا وقتا ہبال امن شیتا سال من شیتا آد من شیتا, من شیتا، ما شیتا و آتے ما شیتا یہ کوئی بات ہے کرنے والی حضور جس سے چاہیے لڑیے جس سے چاہیے سلح کیجیے جتنا مال چاہیے لیجیے اور جتنا ہمیں دینا چاہتے ہیں دے دیجیے حضور جہاں جانا چاہتے ہیں چلیے حضور سمندروں میں گھوڑے ہمیں حکم دے تو ڈال دیں گے یہ کیسر وہ کسرا جو ہے وہ ادھر ہے بدر تو یہ کھڑا ہے آپ حکم دے تو وہاں آٹھ تلواریں لے کر ان پر بھی ٹوٹ پڑیں گے یہ کوئی بات نہیں کرنے والا اس سے بڑا مبالغہ کیا ہو سکتا ہے کیسا وہ کس سے جنگ کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آج امریکہ اور روس کے ساتھ آدمی آٹھ تلواریں لے کر کہے میں جنگ کرنا چاہتا ہوں ہمارے تو ایٹم بم ہوتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو آٹھ تلواریں لے کر وہ ارض کی حضور حکم تو دیں ہم کیسا کس سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے تو میرے آکا مولا خود چاہتے ہیں میری عزت اور میری ناموس کے لیے مبالغہ کیا جائے ورنہ حضور روک دیتے یہ کیا باتیں کر رہے ہو آٹھ تلواروں سے بھی کیسروں کس طرح سے جنگ ہو سکتی ہے اشرک وج ہو رسول اللہ حضور کا چہرہ چمک اٹھا حضور خود جاتے ہیں میری عزت کے اندر ایسی بات کرو کہ میں خوش ہو جاؤں حضور کا چہرہ چمک اٹھا اور پھر جب سات بن معاذ کی اپنی باری آئی تو آج سارا کچھ مجھے کہا کہ سارا کچھ حضور پر قربان ہے سات بن مواز نے جب یہ بات کی تو میدان خندق میں تیر لگ گیا پورے گھر مجھے تو الودا دے آج لوگ کہتے ہیں جی کیوں باتیں کرتے ہو میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پہلے لکھی ہوئی ہیں ساتھ بن معاذ کے نے حضور کا گھوڑا پکڑ کر میدان عہد میں تشریف لائے لگام انہوں نے پکڑی ہوئی تھی میدان عہد میں امیر بن معاذ شہید ہو گئے آپ کے بھائی اور لاش ان کی وہیں پڑی تھی میدان عد میں اور پھر حضور کا گھوڑا پکڑ کر پھر چل پڑے اس کو محبت کہتے ہیں ورنہ صاحبہ کو کہتے ہیں آپ ذرا گھوڑا پکڑ کے چلے جائیں میں ادھر بیٹھا ہوں اپنے بھائی کی لاش پر بھائی کی لاش کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کا گھوڑا پکڑ کر چل پڑے اگلے ہماری مائیں ایسی تھیں جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ مائیں نہیں ہوتی جو بیڈمنٹن کھیلے اور جناب وہ کبڈی کھیلے مسلمانوں کی مائیں ایسی تھی حضرت سات بن واض کہ میں گھوڑا پکڑ کر جا رہا تھا تو آگے میری امی جان آ گئی نقاب پہنے ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ عورت کون آ رہی ہے ارض کی یہ میری امی جان آ رہی ہے حضور نے فرمایا گھوڑا روکیے جب گھوڑا رک گیا سنو مسلمانوں یہ ہے حضور سے محبت یہ ہے مسلمانوں کی مائیں اور یہ ہے مسلمانوں کی عورتیں جب حضور نے گھوڑا رکوایا تو ساز بن معاذ کی امی جان سے تعزیت کرنی چاہیے کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے تو عرض کی حضور میں بیٹے کے لیے نہیں آئی ہاتھ جوڑ کر عرض کی میں بیٹے فرمایا پھر کیسے آئی ہو کہا میں نے تو آپ کے بارے میں سنا تھا میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں یہ ہے مسلمانوں کی مائیں اور یہ ہے مسلمانوں کی بیٹیاں جو صرف حضور کی بات کرتی ہے اور بات ہی کوئی نہیں اسی کے اندر امام نے لکھا ام عامر باپ بھی چلا گیا بیٹا بھی چلا گیا بھائی بھی چلا گیا شوہر بھی چلا گیا ہر ایک رشتہ ختم ہو گیا لیکن جب حضور سامنے آئے حضور کا دامن پکڑ کر کہا حضور آپ جو موجود ہیں ہمیں کوئی یہ بات پر پریشان کر سکتی ہے یہ ہے سب کچھ حضور پر قربان سب کچھ حضور پر فدا کا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ کوئی بندہ دوسری طرف دھیان بھی نہیں گیا بھائی شوہر بھی چلا گیا بیٹا بھی چلا گیا بھائی بھی چلا گیا باپ بھی چلا گیا ایک لمحے کے لیے تو سوچتی پاکت بنا حیت صوب رسول اللہ حضور کا دامن کرم پکڑ کر کہا لاؤ والی علی ازا سلیم تمن آتے حضور جب آپ جو موجود ہیں کائنات میں تو دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں ہراساں پریشان کر سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے یہ مسلمانوں کی ماں ہیں وہ گوڈے جتنی وہ ملالہ اتنی ساری وہ کبھی اوباما سے ملاقات کر رہی ہے کبھی فلاں اس کو ایوارڈ دے رہا ہے میں نے کہا ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہے جو یہ بک, بک کرتی ہے ہماری بیٹیا دلال خیراز شریف کی وجہ ہی ہماری بیٹی بنی مسلمانوں کی وہ چھوٹی سی بچی محمد بن سلیمان جزولی وضو کرنے کے لیے آئے کنویں پر تو نہ ڈول نہ رسی تو چکر لگانے لگے قریب ایک مکان پر نہ بالک بچی اس نے جب دیکھا محمد بن سلیمان جزولی کو کہ بابا جی پریشان ہے کہنے لگے بابا جی کیا مسئلہ ہے فرمایا بچی میں نے وضو کرنا ہے کنویں پر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے فرمایا ذرا ٹھہریے میں آ رہی میں آ رہی ہوں وہ بچی آئی اور اس نے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس میں تھوک دیا اور کنویں کا پانی ابل کر کناروں پر آ گیا محمد بن سلیمان جزولی نے وہاں وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی پھر اس بچی کو جا کر دستک دی وہ بچی کہنے لگی کہ میں بیڈمنٹن کھیلنے والی تو نہیں نا ہوں نہ کبڈی کھیلنے والی ہوں بابا جی میں نے آپ کا کام کر دیا میں تو ملاقات نہیں کرتی کہا کہ نہیں تجھے اللہ رسول کا واسطہ ہے باہر آؤ جب وہ بچی باہر آئی تو یہ ہیں مسلمانوں کی بچیاں یہ مسلمانوں کی بچیاں جس کو امریکہ ایوارڈ دے رہا ہے اور وہ جا کر پارلیمنٹوں میں خطاب کر رہی ہے کیوں؟ کیا کارنامہ سر انجام دیا اس نے وہ کام کیا جو تاریخ اسلام میں کسی بچی نے نہیں کیا اس نے کہا کہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو سلمان رشدی کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا امریکہ نے کہا یہ بات تو کہہ رہی ہے لے پھر جو لینا ہے تھی ہم حاضر ہیں یہ کہ مسلمانوں کی بچی یہ جو دنیا میں حضور کے خلاف بات کر کے ایوارڈ لے رہی ہے ایک وہ بچی ہے محمد بن سلیمان جزولی نے فرمایا بچی کیا کام کرتی ہو یہ ہے مسلمانوں کی بچیاں فرمایا بابا جی میں رسول اللہ پر دروشری پڑھتی ہوں اور کیا کرتی ہوں یہ مسلمانوں کی بیٹی ہیں یہ مسلمانوں کی بچیاں آج مسلمان کے بدلے اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں چھیاسی سال عورت اورت قید سنا کر بٹھایا ہوا ہے اور اتنی بچی کے ساتھ اتنی نواز کیوں ہیں آخر بدل دیا رخے مشرق کو تو نہیں آئے مگر تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شرابہ یہ مسئلہ ہے یہ ہمارے سارا کچھ موجود ہے ہمیں ہمیں کس نئے میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے باپ بھی حضور کے لیے ہے بھائی, بھائی بھی حضور کے لیے شوہر بھی حضور کے لیے بیٹا بھی حضور کے, کے لیے سب کچھ حضور پر قربان انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے لاؤ جی ممتاز قادری کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں حضرت سات بن معاذ کی رنگ کٹ گئی یہاں سے رنگ کٹ گئی رگے کل اب میرے آکو مولا نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا سات بن معاذ کا ہر نماز کے بعد حضور پوچھتے ہیں سعد کیا حال ہے تو حال حضرت فرماتے ہیں حضرت سات بن معاذ تو کہتے تھے جان عشق مستفی روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دبا اٹھائے کیوں وہ سات بین مواز کہتے تھے یہ بیماری اور بڑھ جائے کہ حضور مہینے بعد پوچھتے تھے کیا حال ہے اب تو پانچ وقت دن میں پوچھتے ہیں کیا حال ہے اب جب یہ خون جاری ہوا یہاں سے تو حضور نے ان کا ہاتھ اٹھایا سات بن معاذ کا یہ ہے کہ محمد اقبال نے ایسے گپ نہیں لگائی کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں حضور نے ان کا ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھ لیا سات بن معاذ کا خون حضور کے چہرے پر گر رہا تھا اور حضور کی داڑھی مبارک پر بہ رہا تھا قیامت تک بتایا فرمایا جو ہم کو صرف ہنسا دے نا خوش کر دے تو ہم تو اس کا خون بھی اپنے چہرے پر لے لیتے یہ اس لیے قیامت تک یہ ایسے تو آبا کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹاتے تھے پھر حضور ایسے رکھ لیتے تھے ان کو یہ ہمیں بتایا قیامت تک کہ جس نے بیٹ بھائی کی بھی پرواہ نہ کی اور جس نے بدر کی طرف جاتے ہوئے میرے ساتھ اتنی وفاق کا اظہار کیا اور پھر اس سے اگلی بات یہ تو حضور نے ان کو اس دیا اور جب قبر کے اندر میرے آقا نے رکھا سات بن معاذ کو یہ صحابہ صحابہ کی باتیں کرنا اور ہے یہ صاحب سات بن معاذ کو یہ سلا ملا کیسے یہ مقام ملا کیسے حضور کے ساتھ وفا کی وجہ سے ملا ستر ہزار فرشتے آ جنازہ اٹھانے کے لیے جو زمین پر کبھی نہیں آئے حضور نے فرمایا یہ ستر ہزار فرشتے آ جنازہ اٹھانے کے لیے اور میرے آقا و مولا اتنی تیزی کے ساتھ چلے سات بن مواز کے گھر کے کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری چادریں نیچے گر گئی جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے ہم نے عرض کی حضور سات بن معاذ کا گھر تو یہی ہے تو آپ اتنی جلدی کیوں تشریف لے جا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے کہیں اللہ کے فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں یہ حضور کے ساتھ وفاق کا سل ہے اگلی بات جو ہے وہ بڑی اور خطرناک نہیں ہے اور یہ بہت بہت ڈاٹھی بات ہے سخت بات ہے جب میرے آقا و مولا ان کو قبر کے اندر اترے سات بن مواز کو رکھنے کے لیے تو سات بن مواز کی امی جان قبر کے کنارے کھڑے ہو کر رو رہی ہیں تو میرے آکا مولا نے سات بن مواز کی امی جان کو لفظ کیا فرمائے فرمایا اللہ یرکا دم و کے وضحبا کے بے ان لبنا کا اللہ الح تجزا لہ عرش فرمایا, فرمایا فرما سات کی امی اب خاموش ہو جا آج تک جب سے آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا مجھ تک اللہ رب العالمین مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں ملا آج تک اللہ مسکرا کے کسی کو نہیں ملا بے انبنا کا اول و مندہ اللہ اللہ تیرا بیٹا پہلا ایسا شخص ہے جس کو رب مسکرا کے ملا ہے کیوں رب مسکرا کے ملا ہے اور میں تعلیم میرے نبی کو جو اس دن مسکرا دیا تھا بدر کی طرف جاتے ہوئے جب تو نے میرے نبی کو ہسا دیا تو آج میں بھی تجھے یہ سلا دے رہا ہوں اس کا سلا یہ ہے کہ میں تجھے مسکرا کے مل رہا تو جو رسول اللہ کو خوش کرے اس کے لیے تو رب بھی مسکرا پڑتا ہے یہ ہے جی کہ میرا سب کچھ حضور آپ پر قربان ہے ہاں میرا سب کچھ حضور آپ پر قربان ہے جو سب کچھ حضور پر قربان کر دیں پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے قانون بھی بدل دیتا ہے مسکرایا نہیں حضور کے ظاہری حیات تک رب مسکرا کے کسی کو نہیں ملا کسی کی کو مسکرا کے نہیں ملا لیکن ساز بن معاذ کے لیے قانون اپنا توڑ دیا اور میں،, میں نے تجھے مسکراہ کے ملنا ہے اس لیے کہ توں نے میرے نبی کو جو ہنسایا اور غازی المدین شہید جو تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی منقر نکیر آئے تھے انہیں کہا نہیں آئے نہیں آئے یہاں بھی رب نے اپنا قانون بدل دیا جس نے نبی کے ساتھ وفا کی تو غازی علم کے پاس تو من کر نکیر آئے ہی کوئی نہیں حالانکہ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ منقر نکیر آتے تو غازی علم کے لیے رب نے بھی یہ قانون بدل دیا حافظ صاحب نے کہا کہ منکر نقیر آئے تھے انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں بھائی منکر نقیر آئے بھی تھے کہ نہیں اس لیے کہ منکر نقیروں نے غازی علمدین سے پوچھنا کیا تھا کہ ماں کنتا فی آزر رجول بتاؤ اس نبی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہتا تھا تو غازی علمدین نے کہنا تھا گردن تو کٹایا ہوں اور کیا کہتا رہتا تھا اب بھی پوچھنے آ گئے ہو تو رب نے اپنا قانون بدل دیا تو جو رسول اللہ پر اپنا سارا کچھ قربان کر دے اللہ رب العالمی اس کے لیے قانون بھی بدل دیتا ہے اور حضرت ابراہیم بن حسین امام الحرمین ان کے پاس جب ازرائیل آئے اور ازرائیل نے کہا کہ مولانا پنجابی دے دمانا صحیح مولانا لمحے پاو لمے لیٹو مولانا لیٹو تو آڑی روح کرنی مولانا نے کہا کہ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے مرنے کا یہ ہے مسئلہ قانون بدل انہوں نے کہا میرے مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں کہا جی نہیں مرنا تو پڑے گا آپ کو کہا بھائی نہیں آپ کو کہہ دیا ہے نا میرے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں آپ واپس جاؤ اب وہ حضرت اسرائیل واپس چلے گئے واپس جا کر حضور کی بارگاہ یا عرض کی <تصفح> رسول اللہ وہ مولانا مرنا ہی نہیں چاہتے میرے آقا نے فرمایا پھر میں جاتا ہوں حضور نے ابراہیم بن حسین کو فرمایا مولانا مرتے کیوں نہیں عرض کی اب تو مروں گا آپ نے جو فرما دیا اب تو مرنا ہے لیکن آپ کریم ہیں آپ کریم ہیں میرا ایک مطالبہ ہے آپ سے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ارض کی میرا ایک مطالبہ ہے آپ سے کہ قیامت تک جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی میرے نامہ اعمال میں حاج لکھا جائے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں ورنہ میں حضور میرا ایک مطالبہ ہے حضور نے فرمایا یہ مطالبہ ہم پورا کر دیں گے مرے تو صحیح نہ کم از کم مرنے کے لیے تیار تو تو یہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کی قیامت تک جس نے بھی حضور سے وفا کی اس وفا کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا نہ اس وفا کے کوئی سلے کا اندازہ کر سکتا ہے قیامت تک آج حضور کی امت اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں مسلمانوں کی ضلالت کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں سب کچھ ان کے پاس موجود ہے ایک چیز ان کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے کیا نہیں نہیں اس کے کی تو کیا ان کے پاس ہونا ہے ہر بندہ اٹھ کر اپنا سائز کے مطابق حضور کا مقام ناپنا چاہتا ہے کہ میرا چونکہ علم اتنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حضور وہاں تک درود نہیں سنتے اپنے کانوں پر نبی کے کانوں پر قیاس کرتا ہے اور پھر اپنے علم کو دیکھ کر فلاں چیز کا بھائی جب وہ کچھ بھی نہیں تھا حضور تھے کچھ بھی نہیں تھا نہ روح امین نہ عرشے بری نہ لوہے مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمضے کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے سارا کچھ جب حضور کی وجہ سے ہوا تو حضور کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہاں کا انصاف ہے اگلی بات جو آخری میں بات کرنے لگا ہوں نا وہ پچھلے سال سیال کے اندر پچھلے سال جو ہے نا سیال کے اندر ایک مولوی تقریر کر رہا تھا یہ واقعہ رضائے مصطفی رسالے میں آیا ہے سچا واقعہ سیال میں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا اس نے تقریر کرتے کرتے حضور کے خلاف کوئی بات کر دی اور قریب ایک حویلی ایک جگہ ایک بینس پنجابی کے اندر مجھ ایک بینس بندھی ہوئی تھی اس نے رسہ توڑا وہ سٹیج پر آ گئی وہ مولوی اچھا کر درخت پر چڑھ گیا وہ بینس نیچے نیچے ایسے پھرے کہ نیچے آ میں تجھے بتاؤں تو نے حضور کے بارے میں بات کیوں کی ہے یہ سیام کوٹ کا واقعہ پچھلے سال اب وہ مولوی کہ یہ بھی جلدی ہو گئی پاگل ہو گئی اس کو باندھو تو لوگوں نے کہا اگر یہ پاگل ہوتی تو ہمیں کیوں نہیں مارتی تو اس پر جو میں بات کرنے لگا ہوں نا وہ بڑی عام ہے کہ جب حضور کے غلاموں میں غیرت ختم ہو جائے تو پھر بینسیں بھی حرکت میں آ جاتی پہرا تو ہم نے دینا تھا نا وہ چارہ کھا کر نبی کی عزت پر وہ رسا بھی توڑ کر آ گئی اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کہ اب خالد بن ولید باہر آئے اب صدیق اکبر آ کر بات کریں اب حضرت عمر اب دوبارہ آئے حضرت مسنا دوبارہ آئے خالد بن ولید دوبارہ آئے صلاح الدین ایوبی دوبارہ آئے محمود غزنوی دوبارہ آئے ہمارے حکمران تو سوئے ہوئے بھی اتنے غیرت مند تھے کہ غازی المدین سے پہلے جس آدمی نے راجپال پر حملہ کیا نا لاہور انیس انتی میں اس کا نام تھا عبدالعزیز وہ غزنی کا رہنے والا تھا اور جب وہ گرفتار ہو گیا تو انگریز جج نے اس سے پوچھا کہ بتا نے ہمارا قانون ہاتھ میں کیوں لیا تو تجارت کے لیے آیا تھا مزدور آدمی ہے مزدوری کرنے غزنی سے چل کر لاہور آیا اور تو نے ہمارا کان ہمارے بندے پر حملہ کیوں کیا ہے تجھے کس نے حق دیا کہ پر حملہ کر دیا تو عبد العزیز نامی غزنی کا رہنے والا پٹھان اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں صبح آنے لگا تھا نا غزنی سے چل کر تو رات خواب کے اندر محمود غزنوی آئے اس نے کہا کہ تو لاہور جا رہا ہے اس نے کہا ہاں جی میں جا رہا ہوں اس نے کہا لاہور تجارت اور کاروبار بعد میں کرنا وہاں ایک گستاخ رسول ہے اس کو قتل پہلے کرنا لوگ تو نبی کے علم کو نہیں مانتے میں نے کہا لاہور کہاں اور غزنی کہاں تم تو کہتے ہو میں کہا محمود غزنوی کو مرے ہوئے صدیاں گزر گئی تھی اور یہ وائرلس تو تھی نہیں بھائی لاہور سے وائرلس ہوئی ہو محمود غزنوی کی قبر پر تم تو نبی کے بارے میں یہ باتیں نہیں مانتے بتاؤ محمود غزنوی کو کس نے بتایا لاہور کی خبر محمود غزنوی قبر میں کیسے بات کر رہا ہے عبد العزیز نامی کہنے لگا مجھے محمود غزنوی نے کہا ہے اور محمود غزنوی وہ شخص ہے کہ سترویں بار جب اس نے حملہ کیا اور وہ سومنات کا مندر توڑنے لگا یہ ہے مسلمانوں کے حکمران تو ہندو نے کہا کہ جتنا سونا لینے چاہتے ہو لے لو یہ بت نہیں توڑنا محمود غزنوی نے تاریخی جملہ کہا اس نے کہا میرے ساتھ سوداگر کرنا چاہتے ہو جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے وہ نبی بت بیچنے کے لیے نہیں آئے وہ بت توڑنے کے لیے آئے میں <تصفح> <تصفح> جس نعرے تو زیادہ خوش ہونا ہو تو کوئی نہیں لایا لبا کر اس لیے اقبال نے کہا کہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا اقبال کہنا ماما غزنوی نہیں جمنے اور بلے باز ہی جمدے رہنے سدا کوئی غزنوی تو جمن تاکہ پھر کفر جو ہے وہ لرزہ برندام و غزنوی آ رہا ہے غزنوی آ رہا ہے غزنوی آ, غزن آ رہا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا گیا کہ بابا جی یہ جو آپ ہر جگہ جاتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے یہ فتح کیوں ہوتی ہے اے تبلیغی جماعت اب بابا ہے اے لوٹے بسترے والے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ کل میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ خشک سیدے کیے خوب ماتھا کے اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا قلب داغے محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا کسانے سے کیا فائدہ ہمیں اپنے چارپائی تھے چھوٹا پھیرو ہاں یہ یوسف کاندلوی ہے جس نے عنوان یہ باندھا ہے است انصار و النبی", نبی کے بال سے مدد طلب کرنا یہ ہے عنوان اس کا نبی کے بال سے مدد طلب کرنا اور خالد بن ولید سے جب پوچھا گیا کہ بابا جی آپ ہزاروں کے لشکر میں چلے جاتے ہیں لاکھوں کے لشکر کو شکست دے دیتے ہیں کبھی آپ کا اٹھا ہوا قدم واپس نہیں آیا تو کیا آپ کے بازو میں کوئی طاقت ہے زیادہ یا آپ بہادر ہیں تو خالد بن ولید نے جواب کیا دیا آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلاد خالدن احتمر رسول اللہ فہل کراس فقت جوان بشاری کہا کہ رسول اللہ عمر کرنے کے لیے تشریف لائے جب حضور اپنے بال مبارک اتروانے لگے تو صحابہ بال لینے کے لیے دوڑے تو میں بھی آگے بڑھا تو حضور کی پیشانی کے جو بال مبارک اتر رہے تھے حضور نے وہ مجھے عطا فرما دی تو کہا کہ ان بالوں کو میں نے اپنی اس ٹوپی فجا فی ہی ہل کلن سوتے یہ جو خالد ٹوپی پہنی ہوئی ہے نا وہ بال اس کے اندر موجود ہیں تو اگلا جو جملہ آپ نے فرمایا فرمایا فلاح اشد و کتان وہی اما اللہ رزرتا فرمایا جس جنگ کے اندر میں جاتا ہوں یہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی ہے ان بالوں کی برکت سے رب العالمین مجھے فتح تا فرما اللہ اللہ اللہ رسول تھا فرماد لو جی یہ ہے جی السط انصار و بشار نبی یوسف کاندلوی تبلیغی جماعت کا بہت بڑا امام بلکہ بانیوں میں سے آئیے اس نے یہ اپنی کتاب میں عنوان بھی خود ہی باندھا اور یہ بیروت میں بھی کتاب چھپ رہی ہے لاہور میں بھی چھپ رہی ہے یہ میں نے کہا بتاؤ تم تو کہتے ہو نبی نفر نہیں دیتا صحابی کو بھی سمجھ نہیں آئی وہ نبی کے بال سے مدد طلب کر رہے ہیں اس کا جواب قیامت تک دو اور قیامت تک خالد بن ولید سے زیادہ توحید سمجھ تمہیں نہیں آئی تم تو بسترے اٹھا کر دین کا کام کرتے ہو نا خالد بن ولید نے کہا کہ لکیت و کزا و کزا ذہفن جسدی شبر وفی ضربت اور امیت ان بسام نوطانت ان فرمایا میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا میری جسم پر میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں تلوار تیر اور نیزہ نہ لگاؤ پھر بھی مدد کس سے طلب کرتے حالانکہ خالد بن ولید کی اپنی بڑی طاقت تھی وہ بڑے دلیر تھے لیکن کہا کہ نہیں یہ میری دلیری اپنی جگہ اصل فتح کی وجہ رسول اللہ کے بال ہے جب مجاہدین ایسے آئیں گے نا اس دن مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی جو مجاہدین ایسے ہوں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے ان کو کبھی فتح نہیں ہوگی جب مجاہد ایسے لوگ آئیں گے پھر کیسا رو کس طرح فتح ہو جائے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے واخر دعوان آن الحمد